الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی کا یا رسول الله ویلا علی کوا سابقیا حبیب اللام تو السلام علی قیا نبی وائل علی کبا سابقیا نور اللہ نبئی تو سن فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیت الخیرمن من ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے عالمی مدنی مرکز سیدان مدینہ میں موجود اسلامی بھائی حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل کا ثواب نہیں ملتا اور جتنی نیتیں اچھی ہوں گی اتنا ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا نیت کیجیے کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے اللہ کی رضا پانے کے لیے بیان میں شریک رہا تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا عمل کروں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا سرکار نامدار رسولوں کے تاجدار ہم غریبوں کے غم غصار شفیع اے شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ڈھارس نشان ہے مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد و علی الیہ و صحبہ و بارک و صلیت وسلم صلوات و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ ایک بادشاہ نے ایک مرتبہ اپنے ملک کی سیر کرنے کا ارادہ کیا اس نے اپنے بیش قیمت کپڑوں کے جوڑے منگوائے تاکہ ان میں سے پسند کرے کہ مجھے کون سا لباس پہننا ہے لیکن کوئی جوڑا پسند نہیں آیا پھر سارے ہی کپڑے منگوائے اور سب سے بہترین لباس زیبتن کیا سواری کے لیے عمدہ گھوڑا طلب کیا کوئی پسند نہیں آیا خود اسبل پہنچا اور سب سے بہترین گھوڑا منتخب کیا اب بہترین لباس پہن کر بہترین گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے لشکر اور اپنے درباریوں کو ساتھ لے کر اپنی راج دھانی اپنے ملک کی سیر کے لیے نکلا اس وقت یہ بڑا خوش تھا بڑی خوش فہمیاں تھیں کہ میرا اتنا بڑا ملک ہے میرا اتنا بڑا لشکر ہے مجھے کوئی ہرا نہیں سکتا مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا اس طرح کے خیالات بھی اس کے پیش نظر تھے اس راہ راستے میں ایک سادہ لباس میں ملبوس فقیر نما شخص نے اس کا راستہ روکا کہا کہ اے بادشاہ مجھے تجھ سے کام ہے اب بادشاہ کو بڑا غصہ آیا کہ لگا تو ایسا فقیر آدمی ہے تیری اتنی ضرورت کہ تے میرا راستہ روکا ہٹ جا تری نے کہا کہ نہیں مجھے تجھ سے کام ہے اور ابھی ابھی کام ہے اب بادشاہ پر اس شخص کا بڑا روب تاری ہو گیا کہا کہ اچھا میں گھوڑے سے اترتا ہوں پھر بات کرتا ہوں اس نے کہا کہ نہیں گھوڑے سے اترنے کی بھی مہلت نہیں ہے مجھے ابھی ابھی بات کرنی ہے یہ شخص یہ کہہ کر وہ شخص بادشاہ کے قریب ہوا اور بادشاہ کے کان میں کہا کہ میں ملک الموت ہوں اور تیرا وقت پورا ہو گیا ہے اب بادشاہ پسینے میں شرابور ہو گیا بڑی لجاجت کے ساتھ بولا کہ مجھے تھوڑی سی مولت دے دے کہ میں ذرا وسیعتیں کر لوں مجھے تھوڑی سی موہلت دے دو کہ میں اپنے گھر والوں سے مل لوں ذرا یہ کر لوں ذرا یہ کر لوں ملک الموت علی سلام نے فرمایا کہ تجھے بہت ساری محلت دی گئی اب موہلت نہیں ملے گی یہ کہہ کر اس نے اس کی روح قبض کر لی اور کروفر والا بادشاہ دیکھتے ہی دیکھتے اپنے گھوڑے سے لڑ کھڑاتا ہوا گرا اور موت کی گھاٹ اتر گیا تو اس دنیا میں جس نے خوشیوں کا گنج پایا اسے موت کا رنج مل کر رہا اور کسی نے کتنے ہی درد کے ساتھ یہ کہا ہے کہ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں لگتا نہیں اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین یقیناً کامیاب اور اقل مند وہ ہے جو دوسروں کو مرتا دیکھ کر اپنی موت کو یاد کرے اور قبر کی آخر قبر و آخرت کی تیاری کرے جیسے بزرگان دین رحما اللہ المبین کا مقولہ ہے کہ سعادت مند وہ ہیں جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے آج ہمارے وطن عزیز میں چودہ شعبان المعظم ہے اور آج مغرب کے بعد شب برات ہے اور شب برات یہ بہت نازک رات ہے کہ اس میں فیصلے ہوتے ہیں فیصلوں کی رات ہے یہاں تک فرمایا گیا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں آئندہ سال مرنے والوں کے نام ملک الموت علیہ السلام کو دیے جاتے ہیں تو یہ جو سال ہمارا گزرا جس کا آج اختتام ہے اثر تک یہ سال پورا ختم ہو جائے گا تو اب اگر غور کریں اور سوچیں تو کئی واقعات اس سال میں ہوئے جو ہمارے ساتھ رہنے والے ہمارے ساتھ گھومنے والے چاہے وہ ہمارے رشتہ داروں میں ہوں چاہے وہ ہمارے دوستوں میں ہوں چاہے وہ ہمارے پڑوسیوں میں ہوں چاہے وہ ہماری مارکیٹ والے میں ہوں چاہے وہ ہمارے جاننے والوں میں ہوں آج ہمارے ساتھ نہیں ہوں کئی ایسے واقعات ہوئے کہ خوشیوں میں بدمست طرح طرح کی خوشیاں منانے کی غرض سے اپنے گھروں سے چلے سینکڑوں کی تعداد میں جازوں میں بیٹھ کر جاز لاپتا ہو گئے آج تک ان کا کوئی نام و نشان نہیں پتہ نہیں کہاں گئے کوئی سمندر کے راستے میں سفر کرنے کے جناب پکنک منانے جا رہے ہیں تو کئی ایک ملک میں حادثہ ہوا کہ پورا کا پورا وہ جہاز بہری جہاز ہی سمندر میں غرق ہو گیا سینکڑوں بچے بھی تھے اس میں بڑے بھی تھے موت کی گھاٹ اتر گئے کہیں زلزلے آئے تو جناب وہ موت کی گھاٹ اتر گئے تو کہیں شادی کی خوشیاں تھی وہ خوشی میں فائرنگ ہو رہی ہے تو فائرنگ کرنے والوں نے بھی ایسی فائرنگ کی کہ جس کی شادی ہوئی وہ دُلہ ہی موت کی گھاڑ اتر گیا وہ دلہن جس کی آج مطلب شادی ہوئی ہے رخصتی ہو رہی ہے پتہ چلا اس پوری گاڑی کو حادثہ ہوا جہاں دیگر باراتی ہلاک ہوئے وہاں دلہا اور دلہن کا بھی انتقال ہو گیا کئی ایسے کہ جو بلڈنگوں کے حادثے ہوئے جناب گرے تو جناب وہ موت کی گھاٹ اتر گئے تو کہیں مختلف حادثوں کے مناظر ہم نے دیکھے کہ جناب حادثے ہوئے تو جناب بچے بوڑھے جوان سب کے سب ہلاک ہو گئے کہیں کوئی گیس کا سلنڈر پھٹا تو جناب اتنے اتنے بچے جل گئے ان کو بچانے کے لیے کوئی گیا تو وہ بھی ان ہلاک ہو گیا تو اگر اس سال پر ہی جائزہ لیں تو ہو سکتا ہے کہ کئی ایسے نام سامنے آئیں گے جن کو احساس ہی نہیں ہوگا کہ یہ سال میری زندگی کا آخری سال ہے اسی لیے فرمایا گیا کہ ایک طرف انسان عمارت تعمیر کر رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف اس کی قبر کے لیے گڑھا تیار کیا جا رہا ہوتا ہے ایک طرف وہ بہترین لباس سلوا رہا ہوتا ہے ادھر اس کے لیے کفن تیار ہو چکا ہوتا ہے اس کو نہیں معلوم کہ یہ لباس پہننا بھی نصیب ہوگا یا نہیں اس آلی شان بنگلے میں رہنا بھی نصیب ہوگا یا نہیں اور کئی مرتبہ ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہاتھی نما انسان یہ موت کا شکار ہو جاتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے خوشیوں بھرا گھر ماتم کدا بن جاتا ہے تو جب اس نظر سے اس دنیا نا پائدار پر کوئی جائزہ لیتا ہے تو کہتا ہے کہ لگتا نہیں ہے دل کی بنی بائی بائی بائی ہے آپ دار میں تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں بڑے بڑے دولت مند آئے کارون جس کے خزانے کی چابیاں ایک جماعت اٹھاتی تھی اتنا خزانہ بھی اسے موت سے نہ بچا سکا فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا مگر اس کی وسیع آ سلطنت اسے موت سے نہ بچا سکی دریا نیل میں ڈوب مرا نمرود اس نے بھی خدائی کا دعوی کیا مگر اس کی سلطنت اس کی حکومت اس کی فوج اس کے کام نہ آئی اس مغرور بادشاہ کو ایک مچھر نے ہلاک کیا مچھر بھی لنگڑا تھا جو اس کے بھیجے میں گھس گیا اور اندر اس کو ڈنگ مارتا جس سے اس کو بہت تکلیف ہوتی اور اسی مچھر کے سبب نمرود ذلت کی موت مارا گیا تو نئی دنیا جو ہے دنیا کا جو دھوکہ ہے یہ سب سامنے ہے تو پھر بھی اس دنیا نا سے ایسا دل لگا بیٹھے کہ آج دنیا کی رنگیریوں میں مس دنیا کے مال و دولت کمانے میں مست نہ نمازوں کا احساس نہ نیکیوں کی طرف رغبت نہ سنتوں پر عمل کا شوق اور پھر امیر علیہ سنت جس طرح فرماتے ہیں کہ سیٹھ جی کو فکر تھی ایک اک کے دست دست کیجیے موت آ پہنچی کے صاحب جان واپس کیجیے تو اس دنیا پر اگر عبرت کی نگاہ ڈالیں گے تو پھر عبادت میں دل لگے گا لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی تسل ذرا تصور کی بالکنی میں جھا کے ذرا سوچے کہ یہ دنیا کا تماشا بھی کتنا عجیب ہے کہ ادھر محلے میں ہی ایک طرف بینڈ باجوں کے ساتھ بارات آ رہی ہے خوشیوں کے فوارے ابل رہے ہیں لوگ بے قابو ہو کر رقص کر رہے ہیں اور دولہا اپنی مستی میں مست اس طرح بارات پھدکتی جھومتی نظر آ رہی ہے اور دوسری طرف لوگ کندھے بدلتے بدلتے کلمہ شہادت کا ورد کرتے کرتے جنازہ اٹھا کر لا رہے ہیں یہ منظر دیکھا ہم نے اپنی آنکھوں یہ منظر دیکھتے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے کہ ادھر بارات ہے ادھر بھی بارات ہے لیکن اس بارات میں تو خوشیاں ہیں شادی ہے اور اس بارات میں رنج ہے غم ہے کہ دنیا سے کوئی چلا گیا ایک ہی محلہ ہے بچے کا عقیقہ ہو رہا ہے لوگ جمع ہیں ریکارڈنگ ہو رہی ہے کھانا پکڑا ہے مٹھائی کے ڈبے بسکٹ کے ڈبے توحفے طائف کا امبار لگا ہوا ہے بچے کو بہترین جوڑا لباس پہنا کر سب چوم رہے ہیں کیا آج منہ کا عقیقہ ہے اور اسی محلے میں ایک گھر میں اسی عمر کے مدنی منع نے دم توڑ دیا اس کے غسل کا انتظام ہو رہا ہے اسے کفن پہنایا جا رہا ہے ادھر بچے کو خوشی خوشی پھرانے کے لیے گلی میں نکال رہے ہیں اور دروزر بچے کا باپ ٹوٹی کمر سے اپنے بچے کو اپنے بازوں پر لے کر لاش پر روتے روتے گزر رہا ہے تو کیسا عجیب تماشا ہے کیا نیرنگی دنیا کا انداز ہے کہ ادھر لوگ عقیقے کی بوٹیاں نوچ نوچ کر کھائیں گے اور ادھر یہ باپ جو روتا ہوا اپنے بچے کو لے کر جا رہا ہے اس کی لاش کو کیڑے کھائیں گے دنیا کا عجیب تماشا ہے لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے جس کی بنی ہے ناپ د گئے دو تزار میںلیم اللہ علا نبی نولی سلاۃ السلام کی بارگاہ میں جب ملک الموت علیہ سلام روح قبض کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو ملک الموت علیہ السلام جب حاضر ہوئے تو موسا کلیم اللہ علیہ السلام نے انہیں تھپڑ رسید فرما دیا ملک الموت علی السلام کی آنکھ بار تشریف لے آئی بار گئے خدا بندی وجل میں حاضر ہوئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے موسا علی السلام کے لیے حکم بھیجا کہ بیل کی پیٹ پر ہاتھ رکھ دو تمہارے ہاتھ کے بال نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال تمہاری عمر میں اضافہ کر دیا جائے گا ارض کی اللہ اس کے بعد کیا ہوگا فرمائے موت تو ارض کیا جب موت آنی ہی ہے تو ابھی ہی صحیح اس طرح سیدا موسا علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی سیدا ملک الموت علیہ السلام کی آنکھ بھی درست کر دی گئی سیدا نوح علیہ نبی جناب علی سلط السلام تقریباً ایک ہزار ایس کے آس پاس سال دنیا میں تشریف فرما رہے جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے دنیا کو کیسا پایا فرمایا جیسے ایک مکان کے دروازے سے داخل ہوئے اور دوسرے دروازے سے نکل گئے یوں زندگی جلدی جلدی گزر گئی اسی طرح زندگی ہزار سالے سے گزر گئے کہ ایک دروازے سے داخل ہوئے اور دوسرے دروازے سے باہر نکل آئے تو ہم آج کتنے مطلب ایسے معاملات ہوتے ہیں کل تک اپنے بچوں کی گود اپنے والد کی گود میں مسجدوں میں بازاروں میں جایا کرتے تھے اور آج ہمارے بچے ہماری گود میں وقت کتنا تیزی کے ساتھ گزرتا ہے تو ہم جب یہ تیزی کے ساتھ اپنے وقت کو گزار رہے ہیں تو اپنی موت کو کیوں بھولے بیٹھے ہیں موت کیوں بھولے بیٹے ہیں کہ جس کو اپنی موت پیش نظر ہوگی وہ نماز قزا نہیں کرے گا وہ ماں باپ کو نہیں ستائے گا وہ شراب نہیں پیے گا وہ سوت کا لین دین نہیں کرے گا وہ رشوت کا بازار گرم نہیں کرے گا وہ بے حیائی کے کام نہیں کرے گا بلکہ جس شخص کو یہ پتہ ہو کہ بل آخر مجھے مرنا ہے اندھیری قبر میں اترنا ہے اپنی کھرنی کا بھل بگتنا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ توبہ کرے گا وہ اس سے غفار کرے گا کہ اے مولا زندگی تو عبادت کے لیے ملی تھی زندگی تو نیکی کے کام کرنے کے لیے ملی تھی ہائے افسوس میں نے اپنی زندگی غفلت میں گزار دی مولا مجھے معاف فرما دے میری مغفرت فرما دے اور اللہ کی رحمت دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گناہ گار بندوں کو کیسے کیسے انعام و عطا فرمائے جیسا کہ آج کی رات ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گنا گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے لیکن یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ مغفرت یہ طلب پر ملتی ہے مانگنی پڑتی ہے مانگنی پڑے گی گڑ گڑانا پڑے گا کہ مولا ہے یہ تسلیم سب سے برا ہوں میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں افوے جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے ہے یہ تسلیم سب سے برا ہوں خدا چار اصو جرم مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ ال کریم المعظم کی پندرہویں رات یعنی شب برات میں اکثر باہر تشریف لاتے ایک بار اسی طرح شب برات میں باہر تشریف لائے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر فرمایا ایک مرتبہ اللہ کے نبی سیدنا داود اعلیٰ نبی جناب والی صلاح السلام نے شابان کی پندرہویں رات آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت میں جس شخص نے جو بھی دعا اللہ سے مانگی اس کی دعا اللہ نے قبول فرمائی جس نے مغفرت طلب کی اللہ زوجل نے اس کی مغفرت فرما دی بس شرط یہ یہ کہ دعا کرنے والا اوشار یعنی ظلمن ٹیکس لینے والا جادوگر کاہن باجا بجانے والا نہ ہو پھر یہ دعا کی اے اللہ زوجل اے داود علیہ السلام کے پروردکار جو اس رات میں تجھ سے دعا کرے یا مغفرت طلب کرے تو اس کو بخش دے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اگر غور کریں تو زندگی میں کتنی ہی راتیں یہ پائی ہوں گی ہم نے لیکن ان راتوں میں ہمارا انداز کیا تھا اس راتوں میں ہمارا کیا انداز تھا ہم تو کہیں گے کہ جناب دعوت اسلامی والے ہم کو اجتماع میں لے جاتے تھے ہم تو ساری رات جاگتے ہیں یہ رات ہم جاگ کر گزارتے ہیں لیکن اس رات کو جاگنے کا انداز کیا ہے کیا اس اجتماع گاہ میں بیٹھ کر بیان میں شرکت کی کیا اس اجتماع گاہ میں ہونے والی دعا میں شرکت کی کوئی گڑ گڑ آسو بہائے کچھ شرم و ندامت کا اظہار ہوا کوئی اپنے اندر تبدیلی محسوس کی کوئی نمازوں کا اہتمام ہوا اس کے بعد کوئی ماں باپ سے معافی تلافی رشتہ داروں سے اس نے سلوک کا کوئی انداز رہا کوئی سنتوں پر عمل کرنے کی ترکیب بنی نہیں جناب ہم تو گئے تھے اجتماع میں لیکن باہر جو اسٹال تھے وہ میں گھومتے پھرتے رہے تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں بہت اہم رات ہے بہت اہم رات ہے اس رات کو ہرگز ہرگز غفلت میں نہ گزارے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر گناہوں پر پکڑ فرمائی ہماری گرفت فرمائی تو پھر ہم سے عذاب سہا نہ جا سکے گا کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف جرموں پر جو سزائے مقرر کی ہیں اسے سنیے اپنے دل میں خوف پیدا کیجئے ڈر پیدا کیجئے اور گڑ گڑانا کا انداز پیدا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آج مجھے معافی مانگنی ہے آج مجھے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنی ہے میں سدھرنا چاہتا ہوں مولا میں نیک بننا چاہتا ہوں مجھے نیک بنا دے حدیث پاک میں آتا ہے جہنم میں ایک غی نامی خوفناک وادی ہے جس کی گرمی سے جہنم کی دیگر وادیاں پناہ مانگتی ہیں یہ وادی زانیوں شرابیوں سود خوروں جھوٹے گواہوں ماں باپ کے نافرمانوں فرمانوں اور بے نمازیوں کے لیے ہے حضرت سیدنا ابو حریرا ردی اللہ تعالیٰ افلاغ صلی اللہ تعالیٰ علی وآلی وسلم نے فرمایا جس کو اللہ عز و جل نے مال عطا فرمایا اور اس نے اس کی زکاط ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کے مال کو ایک گنجے اجدہے کی صورت میں لایا جائے گا اس کے اجدہے کی دو چتیاں ہوں گی جو اس کی بہت ہی زہریلے ہونے کی نشانی ہے اور وہ اجدہ اس کے گلے کا توق یعنی ہار بنا لیا جائے گا جو اپنے جبڑوں سے اس کو پکڑے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال میں ہوں تیرا خزانہ شرابے پینے والے ہیروئن اور چرچ کے کش لگانے والے جو اڈے چلانے والوں کے لئے لمحے فکریا حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے جو شراب پیے گا چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا پھر اگر وہ شراب پی لی پھر چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اگر اس نے توبہ کر لی اللہ زل اس کی توبہ قبول فرمائے گا پھر اگر تیسری بار شراب پی لی پھر چالیس دنوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اگر اس نے توبہ کر لی اللہ تعالی اس کی توبہ قبول فرمائے گا پھر اگر چوتھی برتبہ اس نے شراب پی لی تو پھر چالیس دنوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اس کے بعد اس نے توبہ کر لی اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور قیامت کے دن اس کو جہنم میں دو زخمیوں کی پیپ کے نہر میں سے پلایا جائے گا حضرت سعیدنا امیر المومنین مولا مشکل کشا علی گلمرتضا کرم اللہ تعالی وضہ الکریم شراب سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر کسی کنویں میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے اور اس پر منارہ تعمیر کیا جائے میں اس منارے پر اذان نہ دوں اگر کسی دریا میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے پھر وہ دریا خشک ہو جائے وہاں گھاس اگائے تو اس گھاس پر میں اپنے جانور نہ چراؤں اتنی نفرت اور آج ہم اپنے دوستوں کی گیدرنگ میں بلکہ ماد اللہ ایسے نادان مسلمان کہلاتے کہ جو اپنے بچوں کی شادیوں کے فنکشن میں اب ایک کارنر سجانے لگے شراب کا بھی استفر اللہ کیا ہوگا ہمارا کیا ہوگا کہ یہ برائیوں کی ماں یہ برائیوں کی ماں آج ہم اس کو اپنے گھر کی زینت بناتے ہیں کہ جناب مہمان ہے کچھ ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے ہمارا اسٹیٹس ہے ہم ایسے علاقے میں رہتے ہیں لوگوں کے یہاں رواج ہے یہ لوگوں کیا رواج ہے تو آپ اپنے, اپنے اپنے اولاد کے حال پر رحم تو کریں اپنے بچوں کی کیفیت تو دیکھیں کہ اس بے حیائی کے معاملات نے آج ہمارے خاندانوں کو آج ہماری نسلوں کو کہاں پہنچا دیا کس انداز میں ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں پھر ماں باپ کا کیا ادب رہتا ہے ماں باپ کا کیا پیار رہتا ہے آج ماں باپ کے ساتھ اولاد کا کیا سلوک ہوتا ہے تو سنیے سنیے اور اس شب برات سے پہلے پہلے اگر ماں باپ کو بھی ناراض کیا ہے ان کے بھی ہاتھ جوڑ کر ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر پیر پکڑ کر سے معافی تلافی کر لیجئے کہ ماں باپ کی نا فرقمانی کرنے والوں کو گھبرا کر توبہ کر لینی اور والدین سے معافی مانگ کر ان کو راضی کر لینا چاہیے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے سرکار نامدار رسولوں کے تاجدار ہم غریبوں کے غم گسار شفیع روز شمار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے اس کے لیے جنت کے دو دروازے کھل جاتے ہیں اگر ماں باپ میں سے ایک ہی موجود ہو تو وہ ایک ہی اور وہ ایک ہی کا فرما بردار ہو تو اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے جو شخص اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کے لیے جہنم کے دو دروازے کھل جاتے ہیں اگر ماں باپ میں سے ایک ہی موجود ہو اور وہ ایک ہی کا نافرمان ہو تو جہنم کا ایک ہی دروازہ اس کے لیے کھلتا ہے یہ سن کر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اگر ماں باپ اس کے اوپر ظلم کرتے ہوں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگرچہ اس کے ماں باپ نے اس پر ظلم کیا ہو اگرچہ اس کے ماں باپ نے اس پر ظلم کیا ہو اگرچہ اس کے ماں باپ نے اس پر ظلم کیا ہو تو سلمان ماں باپ کا فرما بردار ہوتا ہے تو آپ کہیں گے میرے ماں باپ تو دوسرے شہر میں رہتے ہیں دوسرے ملک میں رہتے ہیں ارے فون کر لیجئے فون کر لیجئے راضی کر لیجئے ناراض ہیں کچھ ناراضی کا اظہار کریں گے پھر راضی ہو جائیں گے اب منا لیجئے ان کو رشتہ داروں سے تعلق ٹوٹے منا لیجئے ورنہ واللہ یہ رات وہ مقدس رات ہے کہ جس میں لاکھوں کروڑوں بخشے جا رہے ہیں لیکن وہ نادان جو کتے تعلق کر رہے ہیں رشتہ داریاں جنہوں نے توڑی ہوئی ہیں آج بھائی بھائی سے لڑا ہوا ہے بھائی بہنوں میں آپس میں رشتے داریاں نہیں ہے ماں باپ سے اولاد نے ناراضی اختیار کر لی رشتہ دار رشتہ دار سے دور ہیں فون کر لیجئے معافی تلافی کر لیجیے کہ اس بخشش والی رات میں جو محروم رہیں گے کہیں ان میں ہم نہ ہوں پھر اسی طرح سود کا لین دین حرام روزی کمانا یہ بھی میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں بہت بڑی وبا ہے حضرت سین ابو ہریرا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علی وسلم نے فرمایا میں رات کی رات مجھے ایک ایسی قوم کے پاس سیر کرائی گئی کہ ان کے پیٹ کوٹھڑیوں کی مثل تھے جن میں سانپ بھرے ہوئے تھے جو پیٹوں کے باہر سے نظر آ رہے تھے میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں تو انہوں نے کہا یہ سود کھانے والے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزه عن العیوب صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا سود کا ایک درم جان بوجھ کر کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت اور بڑا گناہ ہے۔ توبہ اللہ توبہ اللہ استغفر اللہ توبہ اللہ استغفر اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد حضرت سید مسعود رضی اللہ تعالیٰ نما روایت کرتے ہیں بندہ جو حرام مال کمائے گا اگر خرچ کرے گا تو اس میں برکت نہ ہوگی اگر صدقہ کرے گا وہ قبول نہیں ہوگا اور اگر اس کو اپنی پیٹ کے پیچھے چھوڑ کر مر جائے گا تو وہ اس کے لیے جہنم کا توشہ بن جائے گا نہ کریں نہ کریں ایسے کاروبار کہ جو حرام ہیں اور اس کے لیے یہی آپ کو مشورہ ہے کاروباری معاملات ہوں دینی دنیاوی معاملات ہوں اس میں رہنمائی کے لیے دارالفتہ سنت سے رابطہ کریں اور نیک بننا چاہتے ہیں نیکی کی طرف مائل ہونا چاہتے ہیں تو آ جائیں آج تو دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہیں دعوت اسلامی کہا نہیں آپ جس ملک میں بھی ہیں ذرا میں نظر دوڑائیں گے انشاءاللہ کہیں نہ کہیں دعوت اسلامی کے مبلکی نیکی کی دعوت دینے میں مصروف ہوں گے ان کے ساتھ شامل ہو جائیں آج عام طور پر بھی جو دنیاوی معاملات میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں قافلوں میں سفر نہیں کرتے مسجد کے درس میں نہیں بیٹھتے قرآن پاک اتنی ڈگریاں حاصل کرنی قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا دعوت اسلامی والے اس معاملے میں بھی ہماری رہنمائی کر رہے ہیں تو آ جائیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں اس کے اجتماع میں شرکت کرنا اپنا ایک روٹین بنائیں مدنی قافلے میں سفر کرنا اپنا معمول بنائیں اور میٹھے میٹھے آکا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی عملی تصویر بنے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا تو اس مختصر سی زندگی دنیا میں کیا للچائے دنیا دیکھی بھالی ہے تو ہمت کیجیے سنتوں پر عمل کیجیے اور پھر اب تو رمضان آنے والا ہے سوال تیس دن کے احتکاب کی بہاریں ہوں گی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں شیخ طریقت امیر سنت کے ساتھ آ جائیں دنیا بھر سے آشقان رسول آ جائیں باپا کے ساتھ احتکاب کریں گے انشاءاللہ اور پھر مدنی چینل کے ذریعے جو نیکی کی دعوت کی دھوئیں مچتی ہیں اس کی خوب خوب دعوت عام کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت و بری زندگی نصیب فرمائے نیکیوں سے پیار عطا فرمائے محبت عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کے ماحول کی ایسی بے شمار بہاریں احتکاف یہ تو ایسی مدنی بہاریں ہیں کہ اس میں سلو یہ تشریف رکھے, رکھے احتکاف یہ ایسی بڑی نعمت ہے الحمدللہ کہ اس میں تو آنے والا بہت سارا فرز علوم سیکھ لیتا ہے بلکہ یہاں پر تو اعتقاف کے جو جدول بنائے جاتے ہیں اس میں قرآن پڑھنا بھی سکھایا جاتا ہے نفلی عبادات کا بھی موقع ملتا ہے اور پھر مدنی مذاکروں کے ذریعے الحمدللہ علم دین حاصل کرنے اور عمل کا جذبہ بھی نصیب ہوتا ہے تو اللہ توفیق دے ہمت کیجیے اگر آپ نے اپنی کمپنی میں اپنے معاملات میں چھٹی کا کوئی اپلیکیشن نہیں دی آپ کوشش تو کریں ہو سکتا ہے کہ آپ جن سے چھٹی مانگ رہے ہوں وہ بھی مدنی چینل دیکھ کر نیت کیے بیٹھے ہوں آپ کے میرے سیٹ صاحب مجھے اجازت نہیں دیں گے پتا چلے آپ نے سیٹ صاحب کو کہا کہ میرا اس بار دل کر رہا ہے کہ میں فیضان مدینہ احتکاب کروں تو سیٹ صاحب نے کہا کہ مدنی چینل میں بھی دیکھتا ہوں میں نے بھی نیت کی اور دونوں چلتے دونوں احتکاب کریں گے ہو سکتا ہے تو ہم اور آپ کوشش کریں گے تو ہمیں انشاءاللہ ثواب ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجا ہین نبی ضلع صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اذان ہوگی یہاں پر اذان کا جواب دیجیے اور ہر کلمے پر دو لاکھ نیکیاں حاصل کیجیے اذان کا جواب دینا کوئی مشکل نہیں ہے جو موزن کہیں وہی دوہرا دیں آپ کا اذان کا جواب ہوگا اذان کا جواب دیجئے اور ہر کلمے پر دو لاکھ نیکیاں حاصل کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق پتہ فرمائیں آمین